اللہ تقریبا ایک ہزار سے زائد معصوم نوخیز اور شریعت کے دیوانے طلباء و طالبات کے خون سے لال لال مسجد اور جامعہ افسیہ کی درو دیواروں نے جو منظر دیکھا تاریخ میں اسے محفوظ کیا صرف چودہ کو اور چند دستی بنوں سے طلبا نے پاک فوج کے خلاف جہاد کر کے ثابت کر دکھایا کہ مومن ہو تو بیڑکا ہے سپاہی میری اور آپ کی مظلوم بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے مضبوط عزائم سے ثابت کر دکھایا کہ شریعت یا شہادت ایمان کی معراج ہے اور یہ وہ مقام شوق ہے جو حضرت اقدسوں کے بچ کا نہیں انہوں نے جو کہا سچ کر دکھایا بسم اللہ اسلامیہ نے پاکستان سوات اور وزیرستان کے مجاہدین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ جلجلال نے غزوہ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی جبکہ غزوہ خود یعنی دوسری جنگ میں قربانی وصول کی یہ اس دین کی طبیعت اور مزاج ہے ایمان والوں کے تازہ اور پاکیزہ خون سے شجر اسلام سرسبز اور تر و تازہ ہوا کرتا ہے ہم ایک عظیم مقصد کے لیے کفر اور ان کے اعلی کاروں سے برسر پیکار ہیں پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام اس عظیم مقصد کے لیے عظیم قربانیاں دینا ضروری اور لازم ہے پہلے ہم بوسنیا، فلسطین کشمیر کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے آج ہمارا اپنا ملک ناپاک فوج کے مظالم سے لرز رہا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان مرتدین نے مسلمانوں کی عزت جان مال اور ایمان پر حملے شروع کر دیے ہیں آج سوات کے مرغزار جل رہے ہیں آج سواد کے چنار رو رہے ہیں آج سواد کے در و دیوار فریاد کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ امریکہ کی مزدور فوج آج اسلام پسند مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں مصروف ہے جو فوج کشمیر کا سودا کرتی ہے ہندو کے سامنے جھکتی ہے وہ فوج آج مسلمان عورتوں کو سوات میں ننگا و برہنا کر کے گلی کوچوں میں گسے رہی ہے مساجد و مدارس پر بمباری کر کے اپنے آپ کو فاتح گردانتی ہے اے مسلمانوں اے ایمان والوں اے اللہ کے بندوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں آج اسلام اس ناخواب فوج کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے آج میری اور آپ کی بہن اس فوج کے ہاتھوں بے آبرو ہو رہی ہے کیا ہے کوئی جو اس مظلوم دین کو سہارا دے کیا ہے کوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے کیا ہے کوئی جو امت کی بیٹیوں اور بیٹوں کی عزت کی پاسداری کرے کل لال مسجد کے واقعے کو ہم نے برداشت کیا آج سواد کے اس قتل عام کا ہم تماشا کر رہے ہیں آخر کب تک اسلام پسندوں کا قتل عام جاری رہے گا آخر کب تک تم تماشا کرتے رہو گے اٹھو اپنے دین کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو یا امریکہ کے ان مزدور فوجیوں کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالو اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر ڈالو اپنے جسموں کو بارود بنا کر دشمنوں پر پھٹ پڑو ان کو بتا دو اپنے دشمنوں کو بتا دو پاکستان کے نافاق فوجیوں کو بتا دو کہ ہم امیر المومنین ملا محمد عمر کے لشکر ہیں ہم امیر شہید بیت اللہ کے پروانے ہیں اور تو اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان ہیں اور غلامان محمد کٹ تو سکتے ہیں جک نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر امباہ اکثر غالب امر ولا سن اکثر نا لا مون وسطا بھی مالا سئی دام محمد بندات کو بلا رہا ہے تمہارے مالک کا فی بندات سیب دنیا کے سیرو فراغ ہے سن باطل کو اب متاؤ عمل کا تازہ جہاں بسا سے کوئی ببل سے نیاز تم کو بلا رہا ہے نشے بے دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے ہے جنت منتظر تمہاری ہے جنت منت تمہاری مہاذ نشے بے دنیا کے اصیرو مراض تم کو بلا رہا ہے دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو نبی کی امت کا حال دیکھو دلیل کیا مجھ سے مانگو کا حال دیکھو ادم گھروں سے نکالنے کا ادم گھروں سے نکالنے کا جواب تم کو بلا رہا ہے نشے بے دنیا کے سیرو نشے بے دنیا کے سیرو پراض تم بلا رہا ہے جنت منتل تمہاری ہے جنت منتل تمہاری محاذ تم کو بلا رہا ہے نشے بے دنیا کے اصرو پراگ تم کو بلا رہا ہے نشے دنیا سننا مچھلی لبی کے میناروں سے کی بھی کسی کی آواز آ رہی ہے ہاں ہاں ذرا توجہ کرنا سے سننا اس حقیقت پانی دنیا کی لذتوں سے ذرا وہ موڑ کے سننا ارے یہ آواز تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے آپ کو مسجدوں کے سہی دوڑنے کی خبر مل چکی ہے قرآن مجید شہید ہونے کی خبر مل چکی ہے یا پھر ریس میں بیٹیوں کے ننگے پھرنے کی خبر مل چکی ہے اور آپ کو مختلف اخبارات میں اپنے کارٹون چائے ہونے کی خبر مل چکی ہے آپ علیہ وسلم غمگین آپ اداس ہے آپ کا مدنی بے چین ہیں کہ میرے دین کی عظمت کے نشان مساجد اور قرآن شہید ہو رہے ہیں میرے کارٹون چائے ہو رہے ہیں لیکن کوئی اٹھنے والا نہیں میدان میں اترنے کا وقت نہیں آیا کوئی کہتا ہے یہ تعلیم کا وقت ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس قوت نہیں ہے کوئی کہتا ہے ہم نے احتجاجی مظاہرے کر دیے نے فور پر آواز اب... دلن...